بسم الله الرحمن رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام وسلام عليك يا رسول الله صل وسلم عليه وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله یا نبی اللہ یا نور رسالہ ضیا درز السلام پیج نمبر دو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر بھی دو بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے ہمارے پاکستان سطح کے جو ذمہ داران جمع ہوئے ہیں کابینات کے بھی مدارس المدینہ جو مذہبی ملوں کے ان کے مختلف علاقوں میں جو سفر ہوتے ہیں مدارس کے حوالے سے مدارس المدینہ میں حاضریاں دینی ہیں تو اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ وہاں جا کر مدارس المدینہ بالیگان بھی پڑھائیں ہر شہر میں جا کر بالیغان تو بس وہ اپنا لازم حصہ بنا لینا چلو جا رہا اور یہ مجبوری ہے آخر وہ پیٹ بھی مانگتا ہے لیکن یہ رات کا مدرس المدینہ بالیگان یہ سمجھو اللہ کے لیے پڑھا ہے کیونکہ وہ ہر صورت میں ہر کام کے لیے پیسے پیسے پیسے تو آخرت کے لئے کیا؟ کیونکہ جس کام کے لیے پیسے لئے اس کا سواب تو ملے گا نہیں تو یہ مدرسۃ مدینہ بالغان پڑھا ہے اور اسی ذمہ داری کے ساتھ پڑھائیں جس ذمہ داری کے ساتھ آپ وہ اجارے والا مدرسۃ المدینہ پڑھاتے ہیں یعنی مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے نا اس سے جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ اس سے نہیں ہے یہ مدنی منوں کا میں صحیح ارز کروں یہ مدنی منع پڑھ لیتے بےچارے حفظ کر لیتے پھر یہ جا وہ جا یہ واپس ہاتھ میں کمی رہتے ہیں ہمارے یہ اسکول چلے جاتے ہیں کالج چلے جاتے ہیں گھر کے ماحول لیکن مدرسۃ المدینہ بالغان میں جو آتے ہیں نا وہ بڑے ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ان میں بہت سارے ملیں گے جو آج مدنی ماحول میں مدنی منہ کم ملیں گے حالانکہ لاکھوں کا ٹن آور ہو چکا ہوگا مدنی منوں کا لیکن آپ کو ملیں گے کم جو ابھی تک مدنی ماحول میں ہوں گے یعنی پرسنٹیج ان کی ان کے مقابلے میں کم ہوگی یعنی مدرسۃ المدینہ بالیغان میں سمجھو کہ سائی بھائیوں کا مطلب پروٹیکشن ہوتا ہے مبلغین کا اور مدنی ماحول سے وہ وابستہ ہوتے اس کو اگر آپ اپنے اوپر نافذ کر دیں کہ بس میں نے یہ تو کرنا ہی ہے کیا طلبہ، کیا اساتذہ کیا کاری صاحب سب یہ اپنی آخرت کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دینا ثواب کے تعلق سے مجھے بھی سواب کی ہرس تو آپ کو بھی ثواب کی ہرس ہونی چاہیے ہم سبھی کو ہونی چاہیے تو ایسا کچھ کر لیں یار آج ایسا بولڈ اسٹیپ لے لیں نفس نہیں کرنے دے گا یار پیسے تھوڑی ملتے ہو جائے گا سستیاں چھٹیاں سب ہوں گی لیکن نفس کو مارنا آپ کے ہاتھ میں یہ 40 منٹ کا تو ہے کمو بیش جو آپ کئی کئی گھنٹے دن کو پڑھا سکتے چالیس منٹ رات کو بھی پڑھا سکتے رات کو پڑھائے فجر کے بعد پڑھائیں جس میں آپ کو آسانی ہو اور وہاں کے بھائی جس وقت پڑھنے کے لیے راضی ہوں خدمت قرآن خالص فی اللہ آپ کریں سب مدینہ مدینہ ہو جائے اس کی برکتیں انشاءاللہ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور یہی آپ کی حقیقی معنوں میں خدمت قرآن ذہن میں ہوگا بھائی سے میرے نہیں لینے اس میں میں سمجھتا ہوں گا آپ کی زیادہ مطلب برکت ہے انشاء اللہ اجا ہمارے ایک تعداد ہے ذمے داروں کی واقعی دل جلتا ہے ان کو قرآن کریم نہیں پڑھنا تھا پڑھانے والا کاصل ہے ایک دور تھا کہ ایک عام بیماری تھی وہ اللہ کا پڑھتے تھے اللہ کا وا صحابی کا پھر بول بول بول کر میں نے کئی ایک کا درست کروایا ہر مبلک کو تو میں سنتا نہیں وہ اللہ کا بھی آپ بولتے نہیں یہ بھی کھا جاتے ہیں وہ اللہ کا ولا صحابی کا یوں پڑھتے تو یہ بھی غلط ہے آلے کا بھی غلط ہے یہ سب آپ اپنے ساتھ تعاون کریں میرے ساتھ تعاون ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کے اپنے ساتھ تعاون ہے آپ اپنی اور ان کی آخرت کی بہتری کے لیے کرم فرما کہ یار ان کو نہ درست ہی پڑھنا آتا ہماری قوم کو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا آپ بسم اللہ بھی چلو اپنے تجوید کے قواعد کو اگر کتا نظر کر لیں تب بھی ماں ججوز و بے سلاح یعنی نماز جس سے درست ہو سکے ایسا بھی بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا نہ آتا ہے نہ سنا آتی ہے نہ آتی ہے، الفاتحہ وہ پڑھ سکتے ہیں میں کہوں غالب اکثریت تو غالباً ممالک نہ ہوگا آپ میرا ساتھ دیں آپ اپنا ساتھ دیں آپ کی اپنی دعوت سامعی کا ساتھ دیں مادہ نہیں کے مقابلے میں یہ یہ بہت قیمتی ہے آپ کے لیے یہ صحیح ہو جائیں گے تو ہزاروں کو صحیح کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سب کے سب مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی پڑھاؤں بہر میرے کو آسمان سے نہیں آیا. لیکن اب کہ میں آ جا نہیں سکتا اور میرے لیے آپ کو پتا ہے مسائل تو جو جن جن کے لیے ممکن ہے اور جو پڑھا سکتے ہیں آپ میں سے غالی بکشر ذرا ہیں اساتذہ کرام آپ کو تو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے اور جو اساتذہ کرام نہیں ہے طلبہ کرام ہے تو اس میں تعداد حافظ ہوتی ہے اور ماشاء اللہ یہ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اب دور شریف والے تو کافی آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں یہ سب پڑھا سکتے میں نے اوقات کار کی معلومات لی تو چار بجے تقریباً ان کی بنیادی جو ذمہ داری ہے مدنی منوں کے حوالے سے وہ ختم ہو جاتی ہے ملک کے مختلف شہروں میں ان کا آنا جانا رہتا ہے بڑی ستی کے ذمہ دار بنتے ہیں ظاہر جہاں مدارس المدینہ مدنی منوں کے ہوں گے وہاں پر مدنی کام اس کا چاندار مدینہ بارہ بالغان کی بھی ترقی بنتی ہوگی نہیں ہے تو یہ ذمہ داران سے مدنی مشورہ کر کے ترکیب بنا کر مطلب اس شہر میں جہاں بھی ان کا جانا ہوا یا اپنے شہر میں ہے درس فیضان سنت کو اپنے لیے لے لیں اور مدرسۃ المدینہ بارہ بالغان روزانہ پڑھانے کا یہ اپنا ذمہ لے لیں تو امید ہے کہ ان کی وجہ سے کیونکہ ہزاروں مدرسے نینی کے تحت ہیں تو یہ جو ہمارے جو تقریباً چالیس پینتالیس اسلامی بھائی اس سطح کے ذمہ داران ہیں اگر ان کو یہ ترقی بن جائے تو واقعی ایسا لگتا ہے ایسا مدنی انقلاب آ جائے گا میں پڑھائیں گے انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے ماشاء اللہ طلبا کرام سب جو بھی پڑھا سکتے ہیں خیرکم من قرآن تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے سب کے سب شادی سے پاک کی برکتیں حاصل کریں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اپنے والد اور والدہ کو بھی پڑھانا چاہیے کوئی حرض نہیں میں نے تو صحیح بات ہے کہ ایک بار ایک مسجد میں دیکھا تھا یہ کوئی پیرے وغیرہ کے میرے وسائل نہیں ہوتے تھے ایک سائن بھائی کے پاس بوڑھے کو دیکھا تھا میں نے شاید اس کی عمر سو سال سے زیادہ بتائی جاتی تھی بوڑھے بزرگ تھے بہیں بھی ان کی سفید تھی چلتے پھرتے تھے نماز باز پڑھتے تھے ابھی ان کی شکل تقریباً یاد ہے مجھے اب اس بات کو بھی بیس پچیس سال ہو گئے ہوں گے خدا جانے وہ بیچارے اب آتے پہ کیا ہے لیکن یہ ایک مطلب ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا کہ یہ اس کے باوجود اس عمر میں قائدہ پڑ رہے تھے جب جا کے ہوا سویرا تو ان کو احساس ہو گیا ہوگا کہ میں نے ابھی تک کریم قرآن قرآن نہیں پڑھا چلو جاتے آتے پڑھ لو ایسوں کو پڑھانا بھی آسمائی ہوتی ہے پڑھانے والے کو ثواب بھی زیادہ ملے گا ایسوں میں کوئی کشش ہی نہیں ہوتی کچھ بھی کشش نہیں ہوتی. باتوں میں بھی کوئی دم نہیں ہوتا جو دل بڑے آدمی کا ایسے ہی ہوتے بےچارے ان کو پڑھانے میں نفس زیادہ مارنا پڑتا ہے ثواب بھی زیادہ ملے گا انشاندہ. تو یہ کہ کسی بھی عمر کا بوڑھا بھی اس کو بھی پڑھانا چاہیے مفتی دعوتیں صحیح مفتی محمد فاروق اپنی امی کو پڑھاتے تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے ماشاء اللہ یہ انہوں نے دیکھو نیت ہے تو ایک تعداد اکثریت نے ہاتھ تو اٹھایا اللہ کرے استقامت مل جائے سب کو پڑھانا چاہیے مطلب امام ہو خطیب ہو رکن شورا ہو کابینہ پر ذمہ دار ہو کابینہ والا ہو جامعت المدینہ والے ہو مفتی ہو نائب مفتی ہو سب کو پڑھانا چاہیے قرآن کریم کی تعلیم جو ہے اس کی فضیلت شاید سمجھانے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو سب بھی جانتے ہوں گے کچھ نہ کچھ فضائل اس کے تو اس سلسلے میں اپنا قرآن کریم میں خاص کر قرآن کریم زیادہ تر کہتا ہوں لیکن کہ ہمارا جو چھپا ہوا ہے نا مختار مدینہ کا اس پہ القرآن الکریم لکھا ہوا ہے یہ اپنا جمع ہے تو قرآن کریم بھی ہے قرآن مجید بھی ہے سارے نام جو اس کے لیے جاتے ہیں وہ اچھے ہی لیے جاتے ہیں تو قرآن کریم میں وہ تلاوت کے مدنی پھول موجود کند ایمان میں بھی موجود ہے نا تو بہت مختصر ہے بلے پڑھ چکے ہیں ایک بار پھر پڑھ لیں تو جب ہوتا ہے تجدید ہو جاتی ہے اور جذبہ بڑھتا ہے پڑھ کر وہ یار بڑی فضیلت ہے اور آپ سب اپنے لیے یہ مدنی پھول پڑھ لیں تاکہ آپ کا جذبہ اور بڑھے اور بس مدینہ مدینہ انشاءاللہ آپ کے ماتحت عیسائی بھائی جو ہیں اساتذہ کرام ان کو بھی ترغیب جاری رکھنی ہے کہ میں بھی پڑھاؤں گا آپ بھی پڑھائیں تو آپ کو جب یہ دیکھیں گے تو خود ہی ان کو ایک رغبت ملتی ہے بڑا جب پڑھاتا ہے نا چھوٹے کو ترغیب ہوتی ہے اب جیسے حاجی امین نے اٹھ کر کہا میں پڑھاؤں گا تو یہ کہنا کہ حوصلہ بڑھتا ہے نا مدینہ مدینہ ہمارے رکن شورا بابل پورا شہر جن کے پاس ہے یہ بھی ماشاءاللہ اللہ پڑھا رہے ہیں اور آبادی کے لحاظ سے ایک حساب سے باب المدینہ کراچی جو ہے دنیا کے جو شہر آبادی کے حساب سے دس جس میں بہت زیادہ آبادی ہے ان میں سے ساتویں نمبر پر ہے باب المدینہ آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر ہے اچھا تلفظات کی بھی ترکیب بڑھائے نا تلفظ کے لیے اڑان ہے میری جیسے واحلہ آلے کا جو میں نے نشاندہی کی اسی طرح بہت سارے تلفظ ہمارے ہاں نہیں بولے جا رہے درست یہ سبھی سب کا حال ہے عوام خواص تقریبا الحمد للہ وہ بولے السلام علیکم السلام علیکم یا آپ کو بہت تجربہ ہوگا میرے بولنے سے آپ کی توجہ چلی جائے گی رحمت اللہ کو رحمت اللہ رحمت اللہ اس طرح کے کا سبحان, سبحان اللہ بہار شریعت کو بہار شریعت صحابہ کو صحابہ کرام صحابی صحابی نہیں ہے نا صحابی مدر المدینہ تو اس کو مدر المدینہ بولتے ہیں مدر مدر نہیں ہے مدرس اچھا پھر بالغان بالغان نہیں ہے لام کے نیچے زیر بالغان اس طرح دیکھنے جا تو بیسوں سے الفاظ ہے چلو بالغان بول دیا تو کوئی کیا حکم شرم لگے گا لیکن سبحان اللہ کا سبحان اللہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی نا الحمدللہ اس کو بگاڑ دیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات واؤ کھا جاتے ہیں برکاتے برکات ہوں میں تو خیر عرض کرتا رہتا ہوں مدنی مذاکرے میں لیکن آپ حضرات بھی اگر میرا تعاون کریں گے تو یہ میری اس مدنی قوم کے مخارج کے تلفظ بھی درست ہوں گے کہ لفظی غلط بولتے ہیں مخرج بھی کھا جاتے ہیں تلفظ بھی کھا جاتے ہیں حروف کھا جاتے ہیں تو اب یہ صورت الفاتحہ نماز میں کیا پڑھتے ہوں گے بیچارے یعنی میرے سامنے یہ باتیں ہیں تو بڑا اہتمام کے ساتھ وہ مائک آتا ہے تو آواز اسپشٹ کر کے سلام کرتے اس میں بھی اکثر غلط ہوتا ہے تو یہ جب آپس سے ملتے ہوئے تو خدا جانے کس طرح سلام کرتے علیہ وسلم نہیں بول سکتے صلیم صلاحر اللہ کو استغفر اللہ بولتے باپا بعض لوگ اس میں کافی بولتے ہیں کاف نہیں بولتے گاف بولتے یہ ہماری میمن کون میں یہ بہت خرابی ہے غین ان کا کام نکلتا ہے یوں تو ہمارے مائک پر سلام پڑتے نا مستفا جانے رحمتوں یہ بات بات جلدی مت یہ نشے اٹھا لے میں پڑھوں گا جلدی بازی میں آخری عرف میں نے نوٹ کیا کھا جاتے نا تو میں کھا جاتے ہیں جب یہ خطرہ ہوتا ہے دوسرا یہ نیچے چھین لے گا یہ سب نہیں مگر یہ بھی دیکھ نے سمجھایا بھی یہ لیکن نہیں رہتی مدنی مزاح کرے گا آدھی نہیں ہوتے عادی ہو جائیں گے تو ان شاء اللہ صحیح سلام کے علاوہ دوسرے جیسے السلام علیکم سلام علیکم اس طرح بعض اسلامی بھائی سلام کرتے ہیں تو ان کے معنی غلط بن جاتے ہیں تو کیا بم ہو جاتے ہوں گے لامانی بے مانی وہ ہے ہی نہیں جی. انا کہ اگر بہت زور مار لیں گے تو السلام علیکم میں سلام کو علی بولیں گے یہ گزارا تو ہے نہیں تو یہ تو سلام نہیں ہوتا وقت یہ کوئی ماجون مرکب ہوتا ہے جو بولتے ہیں اس کا جواب بھی واجب نہیں ہوگا ہمارے ہیں ہم ملتان میں ہمارے رکن شورا نے ذمہ داران اسلامی بھائی مقرر کر کے ذمہ داران اسلامی بھائیوں کی نماز وغیرہ درست کرانے کا حکم فرمایا تھا جب درست کروانے کا مشورہ کیا کروانی چاہیے اب اس میں اتنی مشکلات ہیں جیسے ہم کسی کی نماز سنیں گے اس کو کھڑا کر کے بولیں گے چلو نماز پڑھو ہم چیک کرتے ہیں بالکل تکلف کے ساتھ جتنا صحیح سے صحیح تر یہ پڑھ سکے گا وہ پڑھے گا اس طرح تو یہ چیک ہوگا نہیں اب فائدہ تو ہے اس کا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے بھی چیک کیے میں نے سائیں بھائیوں کے تو اذان بھی گیا جب میں ازان دلوا ہوں تو گا تو ذرا وہ پتا ہے کیا کس طرح بچ کر پھر بھی بعضوں کا کچھ نماز بھی چیک کیے بےچارے مطالبہ کرتے رہتے ہیں پچھلے دورے دن شریف والوں کو کھڑا کیا تھا اوپر تو ابھی ان کے مطالبے ہیں کبھی انشاءاللہ موقع ملا موقع ہی کم ملتا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بابا جان ہدایت الرحمان میروی کبھی ناز سے الحمد میرا مدنی ذہن بنا کے میں خود بھی انشاءاللہ شاء اللہ سواجل مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاؤں گا انشاءاللہ سے فیضان سنت بھی انشاء اللہ دوں گا اور مزید اپنی انتراجی کوشش سے بارہ مدرسۃ المدینہ بالغان انشاءاللہ آپ بڑھائیں گے ان شاء بڑھاؤں گا کوئی پچیس کی نیت کرے کوئی یار ہو سکتا ہے یہ بولیں کہ میں ہوں نا مزید پچیس بڑھا دوں گا بارہویں بھی, بھی میری پچیسویں بھی, بھی میری تو بھی, بھی میری ہاں مگر وہ عدد بولے جو جذباتی نہ ہو جو کر سکے اور اس کے اوپر نیت جمی بھی ہو آپ بارہ کی بارہ سے زیادہ کی ان کو ممانت تھوڑی ہے اتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا زیادہ انشاءاللہ کوشش کروں گا بارہ انشاءاللہ اللہ جلد اپنی انسانی کوشش سفر الم سفر کے مہینے میں بارہ سے زیادہ کی خواہش ہے ان شاء کوشش آپ پتہ نہیں کرے نہ کرے <laughs> کوشش کرنے کی ابھی نیت نہیں ہوگی بارہ بارہ مشکل ہے بارہ بارہ کیسے گے تو پھر بارہ کے لیے بن چکے بارہ تو میں کرنی ہے سارا کا جملہ یہ بس یہی رہے انشاءاللہ ان اللہ توفیق دے تو ایک سو بارہ ہو جائیں تو بھی کم ہے اپنے تو اتنا لاکھوں مدرسۃ المدینہ چاہیے اپنے دیکھا جائے تو مجھے اپنی اور, اور ساری دنیا, دنیا, کے دنیا کے لوگوں دنیا کی, کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ پورے پورے شہر خالی ہوں گے پنجاب میں باب ال اسلام میں جہاں ایک بھی مدرسۃ المدینہ کا نہ ہو شاید ایسے بھی ہوں گے اور دنیا میں تو آپ کو بتائیں گے اندھیرے اندھیرے بہت ضرورت ہے ان شاء اللہ توشن قرآن روشن کریں گھر بابا یہ ہے کہ جس وقت ہم نکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں یا کسی گاؤں کے اندر جاتے ہیں کسی کو نکی کی دعوت دیں تو آگے سے جھاڑ دیتے ہیں تو وہ دل نہ ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں اور دوبارہ جذبہ جس طرح جاتے ہیں جذبہ ہوتا ہے اور وہ جذبہ کم کچھ ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ بابا سا... جی بابا جان یہ بار ہوا ہے چند بابا جان ہوا ہے مطلب دو بار تین بار جی کتنی بار آپ کو یعنی کہ آؤ بھگت ہوئی ہے شاباش ملی ہے اور پیٹ تھپکی ہے تعریف ہوئی ہے ان کی تعداد کتنی بار ہے اس کی تو بابا جان زیادہ ہے مگر یہ بن جاتی ہے ہمیں کیا کرنا تھا میں اس کا وہ علاج بتا رہا ہوں کہ وہ زیادہ کی طرف زیادہ پیڑ ہابا ہو رہی ہے تو ایک بار اگر کسی نے وہ کرواٹ دے دی تو شہد زیادہ ہے اپنے پاس جیسے سرکار اہل حضرت خطوط کھلے تھے تو بعض گالیوں سے بھرپور نکلے تو دیش میں آئے جو احباب تھے ان کے خلاف کیس کریں گے تو اہل حضرت نے فرمایا کہ جو مجھے شیخ الاسلام بلمسلم اور فلا فلا فلا لقب سے پیاری فاس سے یاد کرتے ہیں پہلے ان میں جاگیریں تقسیم کر دو ان پر کیس کر دو تو اس لیے وہ آپ کے پاس الحمد للہ سب موجود ہے جس میں تعریف کرنے والے اگر 99 ہیں 99 بھی کیا 99 سو ہوں گے اور ایک کاد نے کبھی روخاپن روکھا پن کیا جھاڑا تو نہیں ہوگا اتنی تو شاید اتفاق شاید ہی کسی سے ایک دم وہ جھاڑ دیا ہو جس کو جھاڑنا بولتے ہیں روخاپن پن کیا ہوگا کیا مولانا نا میں تھوڑا پریشان ہوں اب بعد میں بات کریں گے یوں کر کے تو یہ اپنے کو برا تو لگتا ہے لیکن یہ خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا ہر بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا آپ نے کتنی محنت سے ہے دین کا پیغام دیا تو سرکار صلی اللہ تخال علیہ وسلم نے وہ بخار یعنی کانٹے بچھانے والوں کو پھولوں کا انعام دیا یعنی جنہوں نے ستایا ان کو بھی دعائیں دی تو آپ بھی جب کوئی جھاڑ دینا اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے پھر بات کریں گے انشاءاللہ تو مدینہ بہت بہت ٹھنڈا مگر یہ میرے کو بھی یہاں یہ اس ماحول میں بھولنا آتا ہے اس وقت جب کسوٹی ہوتی ہے نا تو اس وقت جواب درست ہے کر کے آواز نہیں چاہیے تو وہ اللہ توفیق دے ہر میرے ساتھ نہ جانے کتنے تلخ واقعات ہوئے ہوں گے الحمدللہ تجربہ کار آدمی لیکن وہ را لیک ہے صبر تو خزانہ فردوست بھائی ہو آش کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر سے سنوں گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر تیسری بار سنوں گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اچھا و علیکم بھی یہ صحیح نہیں ستا عین کو ساکن پڑھتے ہیں جو تھوڑا بہت ہوشیار ہوتے نا وا لئی کو مسلام واحد وا وعل تو ہے نہیں وال تو پہاڑی بکرے کو بولتے عین اگر ساکین ہو جائے تو وعل, وعل نے پہاڑی بکرا و لئی وعلیکم مسلام وعلیکم لئی کو مسلام ماشا آخو جی محمد اشفاق اتاری ملتان سے میرے فیملی والے اور بھائی آپ کو سلام عرض کر رہے تھے علیکم وعلیکم السلام فیملی سے کیا جمع واحد کیا مراد لے جائے گھر والے ہمارے گھر والے زوجہ کو بھی بولتے لوگ جمع میں بولتے میں آپ سے کیا مراد لوں جب میں یہاں آنے لگا تو گھر والے سارے موجود تھے والدہ بھی والد بھی, بھائی بھی موجود تھے سو فیصد تھے سارے آپ نے بولے نا بھائی بھی والدہ بھی والد بھی ہے سارے موجود تھے نا جتنے بھی آپ کے گھر کے افراد ہیں ان میں کوئی خیرا سر نہیں تھا سو فیصد تو نہیں تھے تو سارے جا فیملی والے عرض کیا فیملی والے... یہ محتاط جملے گھر میں سے جس جس نے آپ کو سلام کہا اس کا سلام قبول کرے یا گھر کے کچھ افراد نے آپ کو سلام کہا یہ محتاط جملہ گھر کے کچھ افراد نے آپ کو سلام عرض کیا ہے سلام یہ تربیت کا حصہ ہماری کہ بہت غیر مطابق جملے ہیں مطلب جو بارہ جھوٹ میں جا پڑتے ہیں ہمارے سب شہر والوں نے سلام بولا سب شہر والوں نے بتایا کتنی آپتی ہے تم کو خیر آگے جیسے عبد القادر بھائی فرما رہے تھے کہ بارہ دفعہ دل ٹوٹ جاتا ہے تو آپ ہمیں کوئی اپنا واقعہ بتا دیں جس سے ہماری ڈھارس بند ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے ایک واقعات ہے. میں کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر آپ نے دین کا کام تو کیا اللہ کی یہ دین ہے اس کی عنایت ہم کو یہ سعادت ملی ہے تو اللہ ہمارا محتاج تو نہیں ہے ہم اس کے محتاج ہیں. تو ہمیں باہر لے کے کام کرنا ہے کوئی ستا ہے تو اس کا بھی تو سوال ملے گا صبر کرنے کا موقع دیتا ہے کوئی مارے سنتے ادا ہو گئی تو اس میں کوئی حج نہیں ہے ہمت رکھے حمد مردات مدد خدا بیا نک اونٹ رسالا پڑ لے ان شاء اللہ ہمت آ جائیے امیر کے بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے کچھ واقعہ سنا دیجیے وہ کہتے ہیں ناڈ اس گولڈ نہیں یہ کیسے چلے گا اول از گولڈ میں واقع یہاں نہیں چلے گا یہ لوگوں کی نفسیات ہے کہ وہ نیا نیا مانگ ایک بار ہو گیا خلاص عام طور پہ جنرلی یہ ہوتا ہے اول از گولڈ میں جیسے کہ یہ کوئی چیز ویسے ہی جیسے پرانی ہو اس کی یوں مثال لیتے کہ ایک بزرگ شاید حضرت مولانا عبد القادر بدا رحمت اللہ تعالیٰ رہے شاید. تو یہ بازار سے گزرے اب آپ بھی یا مریدین یا موتقی دین. تو آپ دکان پہ رکے برتنوں فرمائے گے مجھے سب سے پرانا لوٹا ہو وہ چاہیے وہ جدید لوٹے دکھا رہے تھے نہیں مجھے سب سے پرانا لوٹا چاہیے موضوع کے لیے تو اب وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے موڑا چوڑا نکالا ہوگا یہ یہ کیا کرو گے بابا یہ تو بہت پرانے ہے سولہ یہی چاہیے مجھے یہ سب سے پرانا اب احباب کو بھی تعجب ہے کہ یہ حضرت آج کیا کر رہے ہیں تو پوچھا تو فرمائے کہ یہ جیسے کتنا سال پرانا ہے یہ تو پچاس سال پرانا ہے تو یہ پچاس سال پرانا ہے تو یوں یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری مبارک زمانے سے پچاس سال قریب کا ہے اب یہ ہے نا ترکیب تو یہ اولڈ از گولڈ جو واقعہ میرا ہی ہے وہ پرانا ہو یا نیا ہو میں ایک بار کہوں گا تب بھی یہ پرانا ہے بیس سال پہلے گا سویں بار کہوں گا جب بھی وہ پرانا ہی رہے گا تو دوبارہ سنانے میں عام طور پہ اتنی مزہ نہیں آتا سن امیر اہل سنت آپ سے عرض ہے جب آپ نے دعوت اسلامی کا کام شروع کیا تو کیا لوگوں نے آپ کو طانے دیے ایک ہمارے محمد آپ پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں ہے بہت پکے سنی تھے محدث اعظم پاکستان کے مرید تھے سنی پکے تھے اور دعوت اسلامی سے پہلے سے میری ان سے دعا سلام تھی جب دعوت اسلامی جب شروع ہوئی تو وہ ایک بار ملاقات ہوئی تو دھڑی والے تھے آنے تو مجھے کہنے لگے انہیں میمینی میں کوئی اس طرح اسٹائل داد گا ہاں دا؟ ہے تو کم کرے کرے تو حلی خل حلی ہوئے ہیں سو انہیں تو نے کام کیا تو اب چل نکلائے اس طرح دیرے کو اس شکن بات ہے نا لیکن میں نے اس کو اس طرح بڑھانے والا لیا میں مثال دیتا تھا کہ یار یار تم لوگ دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو میرے کو تو یوں یوں بولتے پھر بھی میں پیچھے نہیں ہٹتا وہ ایک یہ بھی جملہ میرے بارے میں سنا گیا کھڑا در میں زیادہ تر آنا جانا ہوتا تھا تو میرا گھر ویسے میٹھا در میں تھا اولڈ ٹاؤن میں پھر ہم آ گئے تھے موسال یہ لیاری کا ایک علاقہ ہے وہ کھڑا در میں وہ ہجام نہیں ہے یہ داؤ دے بھی ان بن گیا ہے تو اب یہ کہ کیا کیا عرض کروں آپ سے الحمدللہ لیکن یہ کیا آپ کے سامنے بیٹا ہوں میں یا اپنی ڈکشنری سے لفظ مایوسی اس کو نکال دیں آگے کچھ جاری رہے گی المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ اللہ جاری رہے گا سفر ہمارا المدینہ چل اللہ اللہ مدینہ چل مدین چل مدین چل مدینہ سنو المدین شل السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبارکات وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عنایت علی تاریخ صدیقی کابینات وزیر آباد گجرا والا سے بپا حاضر باپا عرض یہ کہ ہمارے شہر سطح پہ جو ڈویژن نگران ہے کافی بال انہوں نے مجھے فرمایا مدرسہ بالگان کی ذمہ داری کے حوالے سے مدنی مزا کر مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدرسہ بالیگان کے بیچ میں جو چھوڑا تھا لفظ مدرس المدینہ برائے بالیگان لفظ برائے نہ بھی بولے مدینہ کیسے مائنس ہو یار مدرس المدینہ بالیگان کے حوالے سے شہر سطح پر ذمہ داری کافی عرصے سے مجھے اتاف فرما تھے لیکن کوئی ترکیب نہیں تھی بن سا رہی الحمد للہ حاضر ہو کر یہ ذہن بنا تو آپ استقامت کی دعا بھی فرما دیں خلاف کی بھی اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے ان یہاں سے ذہن لے کر میں جا رہا ہوں انشاءاللہ شہر میں جا کر مدرسہ بالیگان مدرسہ بل مدینہ بالیگان مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ اب آپ اتنی بھاری بھرکم شخصیت ہیں کہ وہاں آپ کو توجہ بھی کچھ گا اب یہ بولتے رہیں گے تو نیچے رہیں گے آپ ہی صحیح ہو گئے گزرنا سیکھ لو جی ان سیکھ لو ان شاء اللہ بابا یہ جو ہمارے چالیس پینتالیس ذمہ داران ہیں ملکی سطح کے اگر یہ بارہ روزہ مدنی کوش کر لیں کیا بات ہے مدینہ کی چلو بارش کا پہلا قطرہ کوئی یہ سال کر ڈالو یار مدرسۃ المدینہ جو ہے نا یہ مطلب ریکارڈ کر دے سنوین